اور سلمان کے بس میں ہوا کردی اس کی صبح کی منزل ایک ماؤنا کی راہ اور شام کی منزل ایک ماونی کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوہے میں سے وہ جو اس کے آگے کامیم کرتے اس کے رب کے حکم سے ادھر جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھیڑ کتنی آگ کا عذاب چکھائیں گے